بے شمار ایک دن رب کی بارگاہ میں سر کو سجیوں رب نے کہا آج کے تو دیکھوں دیا ہے تب پکارتا ہے کہ لیو, لے بھی لوں تب بھی پکارے سجدے میں سر رکھے ہوں سبر آئی جتنے ریوڑتے سب کو بیماری پڑی سب مر گئے جانور سجدے کو اور لمبا کر دیا اللہ توں نے عطا کیا نے لے لیا شکوا کس بات کا ہے اب اس سجدے میں سر رکھا شور مچا محل کو آگ لگ گئی کہا اللہ یہ بھی میں لے کے نہیں آیا تھا تو نے عطا کیا تھا اور نے کہا اچھا بیماری ایسی بیماری کے لاچار جہاں کبھی ہزار ہاؤ ہوتے تھے آج بیوی بی بھی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی کوئی ساتھ نہ رہا پڑے ہوئے ہیں کائن دم بخود ہے بیوی بی بی کو آواز دی آج حسب معمول آواز کا جواب نہیں آیا پلٹ کے دیکھا بھائی بہن پہلے ساتھ چھوڑ کے دیکھا کہ بیوی بھی بی گھر میں موجود اختا گئی ہے بیماری سے تنگ آ گئی بے اختیار ہو گئی نگاہ آسمان کی طرف اٹ گئی ربی مستانیا کر رہو باندھتا رہم الراہنی اللہ فقر پہلے آیا بیماری بعد میں آئی اللہ جو جی چاہے آ جائے یوتھ کا سر تیری بارگاہ کے علاوہ دوسری جگہ چکنے کے لیے تیار مسریت ضرورت مانتے ہیں ہمراہ اللہ میں اور کچھ نہیں کہتا اور بیماروں مانگنا ہے تو ایسے مانگو جیسے ایوب نے مانگا کیا مانگا ردوا کے الفاظ دینا رب امی مسلیت ضرورت وام ترحم الرحمین اللہ میں بیمار رحم کرنے والا رحم کر دے تو تیرے خزانہ میں کوئی کمی پرانسب نہ لہ بنا لہو آسلا مسلاؤ رحمت منا بذکر فرمایا ابھی ایوب کی پکار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 کہا اے یوب تو نے اپنی فقیری کا اور میری رحیمی کا تذکرہ کیا لوکی دیکھو بابا لہ و لہو بم اسلحم ملتا جو کچھ لیا تھا ایک لمحے میں واپس لوٹا دیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیسے واپس برمایا بابل کے برستے ہی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 فرون کے گھر سے نکلے اور اس سے بھی پہلے فرون کے گھر سے نکلے بھاگے فرون کے لشکری ڈھونڈ رہے کہ قتل کر کے بھاگے وادیے مدین میں پہنچے کنویں کی مڈیر پہ آئے لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا لیکن کوئی روٹی پوچھنے کے لیے تیار آئے ہیں اور تم کن کو پکارو تم کن کو دورہ مندو نہیں اللہ انحص میں دور اللہ سیتا نریدا تم کو پکارو تو ان کو جو نہ اپنی بنا سکے جو اپنی نہیں بنا سکتے وہ تمہاری کیا بنائے تم کن کو پکارو تو ان کو پکارو جس کو منسا نے پکارو کپڑے پھٹے ہوئے ڈال پیٹ دودھ سے پیاس سے سالی اللہ میں نے تو لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا روٹی کھلا دیں گے اللہ لوگوں نے تو روٹی تک نہیں پوچھی بھائی قرآن سر سجدے میں رکھا آج اس کی بارگاہ میں بار گاہ نے پھیلا دیتا من خیر فقی اور مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ نبیوں سے سیکھو تم مانگتے ہو تو اکڑ کر مانگتے ہو جس طرح قرض لینا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے موسا کبھی اللہ مانگ رہا ہے کیا تھا کہا اللہ میں فقیر ہوں تو تمنگ ہے اللہ میں بھوکا ہوں تو مجھ کو کھانا کھلا دے قرآن کے الفاظ کیا کہا ان لما انزلتا الیا من خیرن فیر فکیر کہا اللہ میں فکیر آیا تیرے بارگاہ میں تیرے دروازے پہ دستک پیدا ہوا فکیر آیا ہے رب نے کیا موسا نے مانگی روٹی ہم نے کہا پجا تو احدا ہوا کمشی الس موسا کی زبان سے بات نکلی ہم نے روٹی بھی دے دی روٹی پکانے والی بھی ادا کر دی جاؤ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 شبحا تھا انی کن تو میرا تاریخیوں میں اندھیروں میں تیرے سوا سننے والا کوئی دوسرا موجود بنا دات رب نے کیا کہا عجیب و دعوت اب کیا کہا اللہ ہوا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 اللہ بھائی آئے میرے یوسف کو بے سہارا کرنے کے لیے اللہ تو یوسف کا سہارا بن جا قرآن اوہ نا البے بے امرحم بازا یشور یوسف تو نے اس کو پکارا جس کو پکارنے والا کبھی ناکام و نامراد عجیب و دعوت ہوتا حسادان کبریل کو حکم ہوا شر چور میرے یوسف کو کنویں کی تہنے پہنچنے سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لو میرے یوسف کو گزن پہنچنے اٹھایا اور ساتھ ہی کیا بتاؤ اوئی نہ ہی انہوں شروع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 کہ یوسف اپنے حسن کی فراوانی کی وجہ سے چہرے پہ نقاب ڈالا کرتے ہیں. کہنے لگے وآل نظر مزجاد او الزیز مسلا وزر و جینا بے بےزاط ان مسجد اے یوسف نہیں جانتے کہ کون اے بادشاہ مصر ہم جھوکے ہم پیاسے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 اور اسی کا باپ نبی ابن نبی ابن نبی کیا نام تھا حضرت یا علیہ السلام بیٹے کے میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی رو رو کے آنکھیں سکا دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا بیٹے آئے کہاں بنی کہاں ہے کہا بابا وہ چھن گیا ہائے نام کیا لیا یا علی یوسف بب یہ سچ آئی نہ ہو منل حس نے کہو باہ کسیم لگے ہائے آج یوسف یاد آیا کہ جب تک بنیامین موجود تھا اس کے چہرے میں یوسف کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا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 یوسف کے ذمے آنکھیں بھی نہیں رہیں تیرا نبی دیواروں سے سٹ ٹکراتا ہے اللہ یوسف مجھ کو ملا دے قرآن عجیب و دعوت ادا دان کہا زبان سے بات نکلی ادھر یوسف نے کہا جاؤ میرے باپ کے پاس میری کمیز لے جاؤ کمیز لے کے چلے رب نے بات کتنی جلدی قبول کی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 نہیں ہوئی اور ملک مصر سے کمیز چلی تو یاقوب کو خوشبو کیوں تب مانگا نہیں تھا اب مانگا اور مانگنے والا اجیب کا ہوتا جب مانگنے والا مانگتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں مانگ سے محروم ایک اور ایک اور مریم کو دیکھا بن بہارے پھل اس کے پاس پڑے دی. بن موسم پھل کہا انال کے حاضر تیرے پاس یہ بے موسم میوے کہاں سے آئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی قالت ہوا من اللہ یہ اس کے پاس آئے کہ موسم جس کے غلام ہیں موسم جس کے نال کا داض کر یا ربا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 لیکن قرآن کی بات سن لو اور رب کی قسم ہے نہ ٹونڈے شاہ نہ ڈھونڈے شاہ نہ لکھوڑی شاہ نہ تموڑی شاہ رب کی قسم ہے بچہ تو بڑی بات ہے یہ مکھی کو پر پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں رب کی قسم ہے لن یخلقو کو ولا وج لا کیا بچہ کہیں سے نہ ملا پیر کے پاس دیا پیر نے بچہ دے دیا رب کا خوف کرو اگر کوئی دے سکتا تو ابراہیم سے بڑا پیر کائنات میں کوئی موجود بولو کوئی تھا اگر دے سکتا تو نو سے بڑا پیر کائنات میں کوئی موجود کوئی موسا سے ایسا سے لیکن کس سے مانگا خود نبی ہے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 چھپ کے اس لیے پکارا کہ کہا امراطی آکر کر وقت بل تو منل کے بر عطیہ اللہ سارے ڈاکٹروں نے کہا تیری بیوی بانگ ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود ہے اور اللہ میں اتنا بوڑھا کہ سارے سر کے بال سپید ہو گئے ہڈیاں کمزور گئی مجھے ایسے بوڑھے کہ گھر بچہ پیدا ہو سکتا چھپ کے پکارا قرآن کے الفاظ ہے کیا تھا نادا رب ندا کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن یقین کتنا ہے رب پہ ہم بنی اللہ مجھے بچہ دے دے اور جکریہ تجھ پہ قربان مانگے بندہ تو اس طرح مانگے جس طرح نے مانگا مسئلہ سن لو میرے آتا نے فرمایا رب سے مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو رب سے مانگو تو بڑی چیز مانگو کوئی اس کے خزانے میں کمی آ جانی ہے اور یہ کوئی شیٹ کی ہڈی ہے کوئی خان کی ہڈی ہے کوئی شیخ کی ہڈی ہے کہ اگر زیادہ مانگو کہ ناراض ہو جائے یہ اس کی بارگاہ ہے کہ اگر ایک بندے کو پوری کائنا تباہ کر دے اس کے خزانے میں اتنی کمی نہ ہو جتنی چڑیا کے جوچ بھر کر پانی پینے سے سمندر میں کبھی نہیں ہوتی اس سے مانگو مانگو تو بڑی مانگو اور زکری کیسے مانگے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 لم نہ جہ مبل سمیا ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ ہم نے کہا جا ذکر ہم نے تجھ کو بیٹا دیا نبی دیا نام بھی خود رکھ دیا یحیع. اور بیٹا کیسا دیا سلام نلئے یوم بولے دا بھائی یوم یمو تو وہ یوم یو باسوحیا جب آئے گا رب کی سلامتی صاف لائے گا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 انتدو ہونا رات دور ہو جائے ہو منل مسکل